انتیس میں پارے اور سورہ ملک کا آغاز ہے سورہ ملک مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا اور پاک کی ترتیب کے ادوار سے اس کا نمبر سکسٹی سیون ہے نزول کے ادوار سے اس کا نمبر سیونٹی سیون ہے اس میں تیس آیتیں اور دو رکو ہیں امام ترمیزی اور امام ابو داود علیہمرحمہ آپ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ارشاد فرمایا سور ملک شفات کرنے والی صورت ہے خصوصاً جو رات کو اس کی تلاوت کرے انشاء اللہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا حضرت امام ترمزی علیہ رحما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علی مردوان نے ایک جگہ خیمے لگائے انہوں نے پڑاؤ کیا تو ایک خیمہ اس جگہ پر لگا جہاں پر قبر تھی لیکن اس قبر کے آثار نظر نہیں آتے تھے صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر قبر ہے تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رات کو قبر سے آواز سنی کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے اور شروع سے لے کر آخر تک مکمل سورہ ملک کی آواز میں نے قبر سے سنی پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورت مانیہ منجیہ ہے عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دلانے والی ہے بعض محدین فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ سورے ملک سے یہ محبت کرنے والا ہوگا جو قبر کے اندر ہے سورے ملک سے محبت اور سورے ملک کو کثرت سے پڑنے کی وجہ سے اللہ تبارہ کا تعالی نے اسے یہ اجازت عطا فرمائی کہ وہ قبر میں بھی سورے ملک کی تلاوت کرے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور پاک سے ایسی محبت عطا فرمائے سچی محبت عطا فرمائے کہ قبر میں بھی ہمیں قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب ہو اسم اللہ کے الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا اشاء فرمایا تبا و کلیندیل ملک بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں ساری بادشاہت ہے وہ ہوا علا کل شعی قبیر اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے اللہی قل قل مئو وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اب لو کم ایو کم تاکہ تمہارا امتحان لے تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں سے کون اچھے اعمال اختیار کرتا ہے کون ایک پاکیزہ زندگی گزارتا ہے ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے خلق الجن میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا انسان اگر اپنے اس مقصد کو سمجھ جائے تو امام غزالی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس مقام پر فائز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے وہ مقام دیا جاتا ہے جو عام فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے اور فرمائے انسان اگر اپنے مقصد تخلیق کو بھول جائے تو امام غزالی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح ہوتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے پھر امام غزالی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں انسان دیکھ تیرے پاس دو راہیں ہیں یا تو وہ راہ اختیار کر کے فرشتوں سے آلہ ہو جا یا پھر وہ راہ اختیار کر کے جانوروں سے بدتر ہو جا اب تو دنیا میں عقل مند اور دانا سمجھا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تو اپنی عقل کا استعمال کتنا کرتا ہے جانوروں سے بدتر اس لیے فرمایا اس جانور کو جس چیز کا احساس ہو کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے جانور اس چیز کے قریب نہیں جاتا لیکن انسان جانوروں سے بدتر ان مانوں میں ہے کہ اسے اللہ نے عقل دی ہے اور وہ اپنی عقل سے جانتا ہے کہ کون کون سی چیزیں میرے لیے نقصان دہ ہیں دنیا میں قبر میں اور آخرت میں اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے پھر جانور عیش و عشرت کر کے کھا پی کر جب مر جاتا ہے تو نہ تو نزا کی اس کو تکالیف ہیں نہ تو قبر کا عذاب ہے نہ قیامت کی ہول ناکیاں ہیں نہ اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے مگر انسان اگر کھا پی کر جانوروں کی طرح زندگی گزار کر مر جائے اور اپنے رب کو ناراض کر لے تو پھر مرنے سے لے کر جہنم میں جانے تک عذابات اور پھر اگر اس کا ایمان برباد ہو چکا ہے تو ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہے بہ العزیز الغفور اور وہی غالب بخشنے والا مہربان ہے اللذی خلق سبع سماوات وہ ذات جس نے سات آسمان بنائے طباقا ایک کے اوپر دوسرا آسمان اس طرح سات آسمان ہیں مات او فی خلق رحمان مین تفاوت تم رہمان از بجل کی بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے کوئی نقص نہیں دیکھو گے فر جیل بسورا ان آسمانوں میں تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا فرض پھر دوبارہ دیکھو ہل تم انفطور کیا تم کوئی رخنا سراخ یا کوئی ایب دیکھتے ہو آسمانوں میں تم مر جلبا سورا پھر بار بار غور سے دیکھو جتنی دفعہ دیکھو گے تمہیں آسمانوں میں زمین میں اللہ کی قدرت اور عظمت کے دلائل مزید نظر آئیں گے یعنی کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ دیکھیں دوسری دفعہ دیکھیں تو اس کے ایب نظر آتے ہیں تیسری دفعہ دیکھیں تو اور عیب نظر آتے ہیں لیکن آسمان و زمین اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر وہ دلائل ہیں کہ ان کو جتنی دفعہ غور سے دیکھیں اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک وطالعہ کی قدرت کے دلائل نظر آتے ہیں یعنی قلب السرو خاص بار بار دیکھنے کے باوجود نگاہیں ناکام پلٹتی ہیں کوئی عیب تم نہیں ڈھونڈ سکتے وہ ہوا حصیر اور وہ نگاہیں تھکی ہوئی ہیں وہ تھک جاتی ہیں مگر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں انہیں عیب نہیں ملتا وہ آسمان جو رب نے پیدا کیے وہ زمین جو رب نے بنائی جن کے ایب کو تم تلاش نہیں کر سکتے بلکہ سائنس دانوں نے ترقی کرتے کرتے کرتے کار انہوں نے کہی دیا کہ صرف چار فیصد کائنات کو ہم نے دیکھا ہے نائنٹی سکس کائنات ہم سے اوجھل ہے ابھی پوشیدہ ہے اور یہ چار فیصد بھی ان کا اندازہ ہے ہو سکتا ہے آگے جا کر یہ کہیں کہ ہم نے تو ایک فیصد کے کروڑویں حصے کو دیکھا ہے کائنات تو بہت بڑی ہے سما دنیا اور بے شک ضرور ہم نے آسمانِ دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا یعنی ستاروں سے آسمانی دنیا کو روشن اور منور کیا وجا اللہ شیاتی اور ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے مار بنایا کہ جب یہ شیاتی جنات غیب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں فرشتوں کے کلام کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک شولا ایک گرم آگ انہیں ستاروں کے ذریعے ماری جاتی ہے وہ آتدنا لہم آزاب سعید اور ہم نے ان شیاتی کے لیے سرکش جنات کے لیے اور سرکش انسانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا ولی لدین کا اور کافروں کے لیے وہ کافر جنہوں نے انکار کیا بے اپنے رب کا عذاب جہنم کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے وہ بھی سل اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی اضافی ہا جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے سمیع شہید قن تو وہ جہنم کی زوردار آوازیں سنیں گے شہیقا قن چار زوردار آواز جہنم انہیں پکار رہی ہوگی اور جس طرح بھوکا شیر کھانے کو دیکھ کر وہ کھانے کی طرف لپکتا ہے اس طرح جہنم کی آگ کافروں کی طرف لپکے گی وہی یا تفور اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی اور اس قدر غزب ہوگا جہنم کا اور وہ گناہ اور کافروں پر ایسی غزب ناک ہوگی اس کو سمجھانے کے لیے شاد فرمایا تقاد تم مین الغیب قریب ہے کہ وہ غز و غزب سے پھٹ جائے مراد یہ ہے کہ شدید وہ غذب میں ہوگی جہنم اللہ تعالی جہنم کی آگ کو قوتِ گویائی دے گا اور وہ کہے گی آ میں تیرے لیے ہوں کلا فیح فوج جب کبھی جہنم میں جہنمیوں کا کوئی ایک گروہ ڈالا جائے گا خزن تو جہنم کے داروغ یعنی حضرت مالک اور ان کے معاون فرشتے ان لوگوں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں آئے تم نے ایسے برے کام کیوں کیے کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا الم یا تیکم کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا کالو بلا وہ جہنمی کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں قد جا انا نزیر بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے آئے انہوں نے ہمیں نصیحتیں کی اچھی باتیں بتائیں فکنا بس ہم نے ان باتوں کو جھٹلا دیا اور نبیوں سے ہم نے کہا وہ اور ہم نے نبیوں سے کہا ماں نزن اللہ من اللہ تعالی نے کوئی چیز نازل نہیں کی ان انتم اللہ فی دن کبیر تم تو صرف بڑی گمراہی میں مبتلا ہو وہ اور وہ جہنمی اب افسوس کے ساتھ کہیں گے لو کنسما کاش کے ہم غور سے بات سنتے کیونکہ دل کی دنیا بدلتی ہے سننے سے آج بھی ایسے نادان لوگ ہیں قرآن و حدیث کی بات سننے کو تیار نہیں ہے آپ انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بیان ہو اس کیسٹ دیں تو بسا اوقات چپکے سے لے کر رکھ لیتے ہیں سنتے نہیں اور بعض ایسے جری ہوتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو اسے نہیں سنیں گے سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا کتنی بڑی نادانی ہے اسی طرح کافروں کا حال ہے کہ وہ سننے کو تیار نہیں ہے وہ قالو لو کو نہ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے اگر ہم غور سے سنتے او نہ یا سمجھتے اپنی عقل کو استعمال کرتے ماں کنافی اصحاب بصغیر تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے ہم جہنم والے نہ بنتے فاتر فوبی پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اپنے گناہوں پر آنسو بہیں گے چیخیں گے چلائیں گے روئیں گے معافیا مانگیں گے مگر اب کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا فصوح الحاب صغیر پس لانت ہو جہنمیوں پر فٹکار ہو جہنمیوں پر کہ ساری زندگی اللہ کو ناراض کرتے رہے اب جب جہنم کا عذاب دیکھا تو اب ماننے لگے لیکن دنیا میں زندگی گزارنے والے سب نادان نہیں ہیں ان لدی نہ یق بل غیبی بال بن دیکھے بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں عذاب کا خوف ہے گنا چھوڑ رہے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈر کر لہم مغفیرت ان کے لیے مغفرت ہے وہ اجر کبیر اور ان کے لیے بڑا اجر ہے اب ہماری محرومی تو دیکھیں آپ کہ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا بے شمار لوگ سورہ ملک رات کو پڑھتے ہیں لیکن جو حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہے کہ جب کوئی رات کو سونے سے پہلے سور واقعہ پڑھے سورہ ملک پڑھے ان صورتوں کو سمجھ کر اور ان باتوں کو دوہرا کر وہ سوئے گا تو صبح ایک نئے عزم کے ساتھ وہ اٹھے گا لیکن آج ہم نے کبھی سورہ ملک کے معنی پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہم معنی پر غور کرتے اور غور کر کے رات کو ایک مرتبہ پڑھ کے سوتے تو یقیناً یہ سورہ ملک ایسی صورت ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے سوتے اور صبح ایک نئے عزم کے ساتھ ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے ارادے کے ساتھ اٹھتے مگر شیطان نے ہمیں قرآن پاک سمجھنے سے دور کر دیا وہ اص تم اپنی باتیں آہستہ کہو ابج ہرو یا زور سے کہو انہوں عالیم ملا تدور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ مشرقین آپس میں یہ کہتے مکئی مکرمہ کے کافر آپس میں یہ کہتے کہ آہستہ آہستہ بات کرو کیونکہ تم جو کہتے ہو یہ باتیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ والا رب سن لیتا ہے پھر جو تم کہتے ہو قرآن کی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں لہذا آہستہ آہستہ کہو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نہ سنے تو فرمایا تم آہستہ کہو کہ زور سے کہو وہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے الا یعلم من خلق کیا وہ نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے پیدا کیا وہ اپنی مخلوق کو زیادہ جانتا ہے وہ لطیف القبیر وہی ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے باخبر ہے